کا نور اللہ مدری چند کے ناظرین سلسلہ حسن اسلام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں یہ سلسلہ آپ بدھ کو رات گیارہ بجے ملازہ کرتے تھے اور آج سے انشاءاللہ اللہ ہر جمعے کو نماز مغرب کے بعد تقریباً سات بج کر پینتیس منٹ پر آپ اس سلسلے کو ملازہ کریں گے اس سلسلے میں اسلام کی پیاری پیاری باتیں اسلام کی خوبیوں اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے مدنی پھل بیان کیے جاتے ہیں ایک موضوع پر باقاعدہ بات کی جاتی ہے اور اس کے حوالے سے مبلغین مدنی پھول عنایت کرتے ہیں تو آج بھی ہمارا ایک بہت ہی پیارا موضوع ہے جس موضوع کو لے کر آج ہم آئے ہیں اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں نمبرز آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ان نمبرز پر کال کیجئے اور آپ سلسلے میں موضوع کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کی کالز کو ان اللہ شامل سلسلہ کیا جائے گا آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن اسلام سلسلے میں آج کا موضوع ہے والدین کے حقوق والدین کے حقوق کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ گفتگو کی جائے گی والدین کے حقوق یقیناً بے شمار ہیں اور اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس نے والدین کے احترام والدین کے ادب والدین کی تعظیم اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہمیں بہترین تعلیمات دی ہے اور ایک ایسا محبت بھرا پیار بھرا نظام دیا ہے کہ جس میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور پھر والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام کی تعلیمات والدین کے بارے میں کیا ہے اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو والدین کے حوالے سے کیا حقوق بیان کیے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ زوجل سنیں گے ابتدان فقی ابو الہ سمر کندی اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تمبی الغافلین میں جو بات لکھی ہے میں وہ آپ کو عرض کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا اس کے بعد انشاءاللہ مبلگین کی طرف چلیں گے فقیب المرکندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں احترام والدین کا حکم نہ بھی فرماتا تو بھی اصحاب عقل یعنی عقل والے والدین کے احترام کو لازم جانتے اور عقل مند پر واجب ہے کہ وہ والدین کے احترام کو جانے اور ان کا حق ادا کرے بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام کتابوں توریت زبور انجیل اور قرآن مقدس میں اس کا ذکر فرمایا ہے اور تمام کتابوں میں خدمت و احترام والدین کا حکم فرمایا ہے نیز والدین کے احترام اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلاطلام کے ذریعے وہی وصیت فرمائی امتیوں کو اور اللہ تعالی نے اپنی رضا کو والدین کی رضا پر رکھا اور ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی فرمایا یہ مدنی پھول وفقی ابو ابوال سمرکندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے کہ والدین کا احترام تعظیم اور ادب یہ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں نہ بھی بیان کیا جاتا ویسے تو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے یہی بہت کافی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اگر بالفرض قرآن مجید میں حکم نہ بھی ہوتا تو کہا کہ عقل من لوگ پھر بھی والدین کے احترام کو واجب و لازم سمجھتے ہیں تو والدین کے حقوق اور والدین کے احترام کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں سلسلے میں شامل رہیے اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں کالس کیجئے میسیج کرنا چاہتے ہیں میسیجز کیجئے انشاءاللہ شاء آپ کی کالس اور میسیجز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا موضوع کے متعلق کوئی بات کہنا چاہتے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ کیے جائیں گے سل حبیب صلی اللہ تعالیٰ علام حمد صلی اللہ تعالی موضوع کی طرف مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اور والدین کے حقوق کے حوالے سے مبلگین سے مدنی پھول لیتے ہیں مفتی صاحب والدین کے حقوق کے حوالے سے قرآن آیات اور اس میں جو وضاحتیں تفاصر ہیں اس بارے میں کیا تاکیدات ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا والدین کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں بسم اللہ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ یہ موضوع واقعی ایسا ہے کہ حقوق والدین یعنی ہر عقل مند اس بات کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے اور اس کی عقل اس بات کو چاہتی ہے دنیا میں کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں بھلائی اختیار کرتے ہیں اور والدین سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون ہے بالکل والدین سے بڑھ کر احسان کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں تو اب دنیاوی اعتبار سے جب انسان پر سب سے زیادہ احسانات ہی اس کے والدین کے ہیں تو لازمی سی بات ہے پھر والدین کے حقوق بھی اسی اعتبار سے زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ از اخذ نہ میسا کا بنی اسر تعبدون اللہ و بال والدین احسانہ اور ہم نے بنی اسرائیل سے جب عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو ٹھیک ہے تو شاید مبارکہ سے پتا چلا کہ یہ اسلام سے پہلے بھی جیسا کہ فقیب اللہ, رحمت اللہ نے بھی لکھا کہ طور زبور انجل سب جگہ اس کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر عہد لیا کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو کیا بات اور پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ شاید فرمایا وقع ربو کا اللہ تابو اللہ بل والدین احسانہ اور اللہ نے حکم دیا کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو ٹھیک اور پھر اسی طرح ایک اور مقام پیشین السانہ بی والدہی احسانہ ہم نے انسان کو وسیعت کی تاکید کی والدین کے ساتھ احسان کی ماشاءاللہ اللہ تو اب اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت جو ایمان ہے اس کے بعد جس عمل کا تذکرہ ہے وہ والدین کے ساتھ احسان ہے اس بات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی صحیح, ہے صحیح کہ اللہ تبارک کا وطالعہ بنی اسرائیل سے عہد لے رہا ہے تو اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا لے ہے رہا ہے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ میری عبادت کرو ساتھ ہی فرما رہے والدین والدین کی خدمت کرو, خدمت کرو اور پھر نہ صرف یہ کہ حکم دیا کہ جو ہے وہ خدمت کرو آگے بیان بھی فرما دیا کہ اما یب لغنہ احد اندر اندر حدما فلا تقُ اللہ افیوں ولا تنہرا وق اللہ قول کریما وقف اللہ جنا حال رحمتی وکر ربرما کمار فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ, اللہ اللہ تک نہ کرو اللہ اللہ اور ان سے اچھے انداز میں نرم انداز میں بات کرو اور فرمایا کہ ان کے لیے اپنے بازو بچھا دو سلحان اللہ اور ان سے نرمی کی بات کرو اور اب سے ان کے لیے دعا ربر ہما کما رب بیانی اللہ, اللہ, اللہ, اے اللہ ان پر رحم فرمایا جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا یہاں پر گویا کہ اس بات کی طرف بھی احساس دلایا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک دینی اعتبار سے بھی بندہ کرے اور دنیاوی اعتبار سے بھی دنیا میں بھی احسان کرے اور ان کی دنیا اور آخرت کے لیے دعا بھی رب سے سبحان اللہ کیا بات؟ رحم کیا بات؟ دعا بندہ مانگے گا رحم کی جو اثر ظاہر ہوگا وہ دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی تو والدین حیات ہوں یا گزر چکے ہوں ان کے لیے دعا کرنا بھی یہ ان کے ساتھ بھلائی اور اس نے سلوک اور ان کے حقوق میں کیا بات ہے جیسے عام مومن کے لیے دعا کرے گا تو یقینا ان کو فائدہ, پہنچ ان کو فائدہ پہنچے گا زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کی جائے انتقال صحیح کر چکے ہیں مغفرت کی دعا کی جائیں کیا بات اور پھر بتایا کہ دیکھو تمہارے ان پر احسانات ہیں کما ربا یعنی کہ اے رب انہوں نے مجھے بچپن میں جو ہے وہ پالا ہے وہ جو احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ نہیں ہوتا ہو تم اللہ تبارک کا تعالی سے اس کا بدل ان کے لیے طلب کرو تم دے نہیں سکتے تم تو ان والدین کا عوض دینی نہیں سکتے دے نہیں سکتے ان کے تو رب سے دعا کرو اس پر کو بدلہ دے سکتا ہے تو تمہارا یہ کوشش ہوگی کہ تم رب سے دعا کرو ہم نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک میں دعا یہی ہوتی ہے صلی وسلم اے اللہ تو درود رحمت نازل فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کیا بھیجیں گے ہماری کیا اوقات تو ہم تو تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تیری رحمتیں تیری نعمتیں جو ہے وہ لا و ہیں تو رحمتوں کا نزول فرما سکی so, والدین کے لیے بھی بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو ان کے احسانات کو جو ہے پورا نہیں کر سکتا اس کا میں بدل نہیں دے سکتا تیری ہی بارگاہ میں ارض ربر ہم ہوما کہ یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات آپ نے سنی کہ والدین کے حقوق اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حبیب نے کتنی پیاری تعلیم ارشاد فرمائی اور ساتھ ہی مفتی صاحب نے یہ جو ذکر فرمایا اس کی وضاحت کے تحت کہ والدین کے جو ہم پر احسانات ہے اور بچپن میں جس طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے تو ہم اس کا بدل ادا نہیں کر سکتے اس کا ہمیں طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرمائے ان دنیا میں آخرت میں ان کی مغفرت فرما دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ایوس طلب کر رہے ہیں کہ اللہ جس طرح انہوں نے ہم پر رحم کیا ہم پر احسان کیا تو بھی ہمارے والدین پر رحم فرما اور ان پر احسان فرما اور ہماری دعا کو ان کے حق میں قبول فرما تو والدین کے لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ دعا کرے دیکھیں دعا والدین بھی اولاد کے لیے کرتے ہیں اور کرنی چاہیے مگر اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے اگر وہ بیمار ہیں تو دعا کرے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں ان کی عمر درازی کے لیے دعا کرے ان دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ان کی دعا کریں اللہ تبار تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرے نبی پات کی شفاعت طلب کرے اللہ تبار کی بارگاہ میں ان کے درجات کی بلندی طلب کرے تو انشاءاللہ یہ دعائیں بھی ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ نے چاہا کامیابی حدیث شریف میں آتا ہے نا جیسے مفتی صاحب نے پیشاد فرمایا وقرا کما رب یعنی سغیرہ اس کے ذمن میں کہ دعا کرنا اولاد پر لازم ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کے لیے دعا و استغفار ترک کر دے تو اللہ تبارہ کا وطالعہ اس وجہ سے ان کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ ہمیں حدیث پاک میں قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا اور احادیث میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرے اور استغبار بھی کرے hey, wait, اور یہ بہت پیاری دعا ہے کہ وقر رب رحماء رب اللہ کہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا کتنی پیاری دعا ہے ساتھ ہی آپ ماشاء شامل تو ہوئی گئے گفتگو میں تو نبی پاک علیہ صلاح والس نے کیا فضائل ارشاد فرمائے والدین کی خدمت اور ان کی رضا جوئی کے حوالے سے اگر کچھ ارشادات آپ ارشاد فرمائے جی بالکل سرکار علی صلاح والسلام نے بھی کئی احادیث والدین کے حقوق پر اور ان کے فضائل پر بیان فرمائی ہیں آپ دیکھیے کہ مفتی صاحب نے اس آیت کے تحت جو ہے وقد اور ابو کا اللہ تعبد اللَّهِ اور پوری یہ آیت مبارکہ ماں باپ کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ دنیا کی وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کا بدل نہیں مل سکتا وا, وا. جن کا نعمل بدل مل نہیں سکتا اور یہ ان کی ممتا کو پیسوں سے خریدا نہیں جاتا اللہ, اللہ کیا بات اور جب ماں کا نام لیا جاتا ہے لفظ ماں وا. اس لفظ ماں کے اندر ہی اتنی ممتا ہے مٹھاس بہتے مٹھاس ہیں کہ بندہ لفظ ماں بولتا تو اس کو سکون ملتا کیا بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماں باپ کی صورت میں جو بندوں کو نعمت عطا فرمائی ہے واقعی بڑی قدر والی اور بڑی اہمیت کی ایک حامل ہے جی سرکار علی و سلام سے عرض کی گئی جی یارسول ائ العام علی افضل کون سا عمل سب سے افضل ہے کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو سرکار علی سلاسلام نے شط فرمایا اصلاۃ پیہا کیا بات نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے پھر کہا تما ائ علی افضل پھر عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے تو ارشاد فرمایا کہ برر ال والدین, والدین والدین کے ساتھ حسن سلوک والدین کے ساتھ احسان و بھلائی کرنا اسی طرح سرکار علی سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت کہ جنت ماؤں کے قدموں کے شریا اس حدیث پاک کے ضمن میں فرماتے ہیں یعنی اپنے والدہ کا پاؤں چوما جس نے کیونکہ حدیث پاک جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے تو جس نے اپنی ماں کا پاؤں چوما اپنی ماں کے قدموں کو چوما بوسا دیا گویا کہ جنت کی چوکھٹ کو کیا بات ہے نے جنت کی چوکھٹ کو, چو... کو چوما اسی طرح ایک اور حدیث پاک بہت پیاری حدیث پاک ہے اور جو اولاد سن رہی ہے تو وہ یہ نیت بھی کرے کہ ہم اس حدیث پاک کا فیضان حاصل کریں ہر گے ایک تو کسی نہ کسی کی اولاد تو ہے نا جو دنیا میں آیا وہ اولاد ہے جی بالکل لہٰذا ہر ایک کے لیے مدنی پھول ہو گئے جی, جی, جی, بالکل, جی بالکل سرکار علی سلاۃ وسلام نے فرمایا جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تبارک کا وطالہ ہر نظر کے بدلے ایک حج مبرور کا ثواب ایک حج مبرور کا فرماتا ہے ماں باپ کو اگر اولاد رحمت کی محبت کی نظر سے دیکھ بار بار کی نظر سے دیکھے سابق رام نے دن میں سو بار دیکھے اے اے سو مرتبہ دیکھے اے اے تو حضور نے احساط فرمایا نام اللہ اکبر و اطیہ بالکل اللہ تبارہ کا وطالہ بہت بڑا ہے اور بہت پاکیزہ ہے وہ ہر نظر پر ثواب دینے پر قادر ہے یعنی اللہ تبارہ کا وطالعہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تبارہ کا وطالہ ہر نظر کے بدلے ایک حج مبرور کا ثواب عطا ہے تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ نے ہمیں ماں باپ کی نعمت عطا فرمائے ماں باپ کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہم ان کی قدر کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں اچھا یہاں ماشاء اللہ پاک بیان فرمائی کے والدین کی طرف نظر لے رحمت کرنا محبت سے دیکھنا یہ حج مبرو کا ثواب ہے اب یہاں یہ غور کرنا چاہیے بعض افراد معاشرے میں اس طرح کے بھی پائے جاتے ہیں جو والدین سے محبت سے بات بھی نہیں کرتے دیکھنا تو درکنار محبت سے بات بھی نہیں کرتے کبھی والدین کے پاس آتے بھی نہیں تو ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے اور آئیے ثواب کمائیے رب تبارک و تعالیٰ سے گھر بیٹی اب ویسے بھی موسم حج ہے حجاج کرام آزمی نے حج مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے ہیں تو جو لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد پریشانیاں اٹھانے کے بعد حج کے لئے جاتے ہیں انہیں جو حج مبرور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا وہی حج مبرور کا ثواب جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے ان پر نظر رحمت کرنے کا بھی ہے اپنے والدین کو پیار بھری محبت بھری نگاہ سے دیکھیے انشاءاللہ شاء مدنی پھول لیتے ہیں آئیے کچھ کالز لیتے ہیں جی کال سنائیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ والدین کے حقوق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان فرمان ہے اور اب وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے جی ان شاء اللہ والدین کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے فرما بردار بننا چاہتا ہے کیا کرے والدین کا فرما بردار بننا چاہتا ہے تو فورن فرما برداری کرے وقت جناخ من الرحمہ کے ان کے لیے اپنے بازو جو ہے وہ بچھا دے کیا بات ان سے نرمی کے ساتھ بات کرے اور پچھلی کوتاہیوں پر گر گڑا کرافی مانگے اور والدین جو ہے وہ ہماری طرح نہیں ہوتے والدین بڑے دل والے وہ تو ایک آنسو پر جو ہے وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ ایسے بھی ناخلف ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے ان کے والدین آنسو بہاتے ہیں لیکن اس جو ہے وہ ظالم دل پر اثر نہیں ہوتا اس کے برعکس حقیقی بات یہی ہے جیسا آپ نے شروع میں کہا نا کہ دعا جو ہے والدین کے لیے کریں تو والدین تو دعا کرتے ہیں حقیقی بات ہے کہ اس بات کی بہت کمی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کریں بے شک بے شک والدین کو یعنی اولاد ظالم ہے اولاد نافرمانے کیسی بھی ہے آپ والدین سے ان کے والدین کہ کاش کے میرا بیٹا فرما بردا وظیفے کرتے ہیں تعویذ لیتے ہیں دعائیں کرتے ہیں منتیں مانگتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور والدین کے لیے اولاد کیا کرتے ہیں اولاد کیا کریں یعنی دعا مانگنا کہ والدین کے لیے دعا کریں بیماری کے اندر بچہ بیمار ہوتا ہے والدین کتنا تڑپ جاتے ہیں والدین کس طرح ان کی جو ہے وہ شفا کی دعا کرتے ہیں کیا والدین کی بیماری کے وقت اولاد کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کئی کئی دنوں تک والدین کو پوچھتے تک بھی نہیں کیونکہ والدین کو جو ہے اچھا والدین اس تکلیف میں بھی احساس اولاد کا کرتے ہیں کہ یار میری اولاد پریشان نہ ہو میری بیماری سے لیکن ہم میں یہ احساس اور درد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سے والدین ہمارے درد کو جانچ لیتے ہیں ہم ظاہر کریں یا نہ کریں تو ہمیں ہم بھی تو اپنے والدین سے ایسے کیمسٹری ملتی ہونا اتنی محبت ہو کہ وہ بیان کریں یا نہ کریں ہمیں پتہ ہو غیر میرا باپ تکلیف میں میری ماں تکلیف میں احساس, احساس ہونا چاہیے ان کے کہے بغیر جو ہے وہ ہمیں ہو کہ نہیں یار میرے والد کو اس چیز کی ضرورت ہے والدہ کو اس چیز کی ضرورت ہے اور وہی بات کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے حج پر جاتے ہیں حج فرض جو ادا کرنے جا رہے ہیں وہ تو کریں گے لیکن نفلی حج کرنے والے بھی سوچیں کہ اگر وہ حج کرنے جا رہے ہیں کیا پیچھے ان کے والدین ان سے خوش اللہ, خوش اللہ, خوش اللہ, خوش اللہ, خوش اللہ خوش بڑی خوش ہیں والدین ناراض ہیں تو اب ایسی صورت کے اندر پہلے ان کو راضی کریں سوری یہاں تو آپ وہاں جا کر حج کریں گے تو کیا معلوم حج مقبول ہوگا یعنی اللہ, اللہ تعالی کی مرضی پر قبول ہوا یا نہ ہو یا یا تو مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج مبرور جو ہے وہ ملے گا نظر رحمت کے اوپر, اوپر کیا بات کیا اگر بات بات والدین کو ناراض کر کے گئے تو کیا معلوم اس ناراضگی کی وجہ سے وہ حج قبول نہ ہو کے جس پر میں ہما جنتوں کا وناروں کا کہ یہ تمہاری جنت اور تمہاری جہنم ہے راضی بندہ کر لے تو جنت میں چلا جائے گا ان کو ناراض کر دے تو دو کا مستحق بن جاتا ہے والدین کے ساتھ دعا والدین کے ساتھ سلوک یہ ایک ایسا اہم ہے اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی والدین ایسی نعمتیں کافر مسلمان بلکہ ہر مخلوق کو اللہ تبارک وطالیہ نے جانور کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ماں باپ دیا بالکل دیے اور ان کے اندر اس بات کا احساس فاپے دیکھے گو کہ فطری تقاضا ہے عقل کا تقاضا کل کا کا تقاضا ہے کہ آپ احسان کرنے والے کے ساتھ بھلائی ہی کرتے اور والدین سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے خود قرآن کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے والدہ کا بیان کر دیا کہ حملت کتنی تکلیفوں پر اٹھائے پھر حمل کے حالت کے اندر تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے والدین کا حق بھی بیان فرمایا ان کی وسیعت بھی فرمائی تاکید بھی فرمائی اور یہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو وہ تمہارے لیے کتنی جو ہے وہ برداشت کرتی ہے اور تو اب تم ان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور پھر اف ایک بہت ہلکا سا دو جو دو ہے فرمایا کہ یہ تک بھی انہیں کہنا جو دو ہے وہ روا نہیں ہے تو اس سے اوپر اور جملے کہنا سب منع وہ تو سارے بس بس طور پر جو ہے وہ منع ہو گئے کہ جب آپ سب سے کم درجے والی بات نہیں کہہ سکتے تو اس سے اوپر والی کہہ سکتے تو اب دیکھیں یہاں اتنی پیاری تعلیمات ہیں تو توبہ کرنے والدین کا فرما بردار بننے کے لیے ہمیں راہ ملی ہوئی ہے آئیے والدین سے معافی مانگ لیجئے کاش کے ایسی کالس بھی آئے کہ والدین کی فرما برداری کرنے اور نافرمانی فرمانی سے توبہ کرنے کی بھی ہمیں خوشخبریاں ملے تاکہ ہمارے سلسلے کا جو ہمیں ہم فائدہ چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم اس سلسلے کی حاصل کر سکے آئیے ایک کال اور لیتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور عرض یہ کرنی تھی کہ والدین کے حقوق میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کی وضاحت فرما دے آپ نے اتنا تفصیلی سوال کیا کہ اگر اس پر پورا سلسلہ کیا جائے والدین کے حقوق نام تو ہم نے یہ رکھا والدین کے حقوق مگر یہ کہ اب اس میں سارے حقوق بیان کرنے جائیں گے شاید ہم اسی موضوع کو لے لیں اور فضائل وغیرہ بھی ہم اور اس میں شامل نہ کر سکیں پھر بھی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں غلام محدودین بھائی والدین کے کچھ حقوق آپ بیان کریں سمن آیت مقدسہ کے اندر کئی حقوق بیان کیے ہیں کہ ان سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے ایسی گفتگو کر رہی ہے جن سے وہ خوش ہوں یہ والدین کے حقوق میں سے اور ان کو وقت پر کھانا دینا ہے وقت پر ان سے مطلب کھانے کے لیے پوچھنا ہے ان کو جو ہے پہننے کے کپڑے دینے ہیں اور اگر کوئی اس طرح کا ایونٹ آتا ہے جیسے کہ بقرعید کا سیزن آ ہے بقر عید کے دن آنے والے عید کے ایام آنے والے ہیں تو اب ان کو جا کر جو ہے نیا لباس دیں ہم خود جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی وہ اپنے والدین کے لیے پسند کریں پھر اس طرح جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو اولاد پر یہ حق ہے کہ ان کی قبر پر جائیں فاتحہ خوانی کریں بلکہ مشکاذ شریف کے حدیث سے کہ سرکار علی صلاحت و السلام نے منظارہ قبرہ والدی او احدی جس نے اپنے والدین کی یا والدین میں سے کسی ایک کی ماں باپ کی یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی صرف زیارت کرنا منظارہ جس نے زیارت کی فقد غفیر ماں تقدمہ منظمبی تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے والوں میں ہے یہ بھی والدین کے حقوق میں سے اور ایک حق یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں اور اپنے گیدرنگ میں دوستوں کے ماحول میں بیٹھتے ہیں اور فوش کلامی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس طرح گالی گروج کا تبادلہ یہ والدین کے حقوق میں سے لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہ خود برا کہے نہ کسی کے باپ کو گالی دے کے اپنے باپ, کو Allah Allah باپ اللہ, کو Allah Allah اللہ, اللہ, اللہ بڑی باپ باپ اہم بات حقوق ہے ہے میں سے اور آج کل مطلب ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے اگر دوست گالی دے گا تو سننے ہوں گے ہستے ہوں گے اور اگر کوئی دشمن دے دے گا تو اس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے وہ گالی دلو ہوتے ہیں گالی دلوانا تو دوسری بات ہے خود ہی برائی کر رہے ہوتے ہیں یار ہمارے جو برے حال کا وہ ہے نا وہ ذمے دار ہمارا باپ ہے یا ہمارے والدین بالکل انہوں نے ہمیں ایسے علاقے میں رکھا یا انہوں نے ہمیں تعلیم نہ دی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو گویا کہ خود ہی انہیں برا جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی اور سے کہلوانا تو دور کی بات ہے صحیح یہ جو والدین کو برا کہنا یا کہلوانا یہ اس سے بھی رکنا یہ حق ہے والدین کا کسی پر کچھ آپ مدنی پھول بھی دیں اور کچھ مزید حقوق بھی بیان کرنے دیں والدین اگر اپنے اس دور کے حساب سے آپ کی تربیت میں اگر واقعی ان سے کوئی کوتا ہوئی بھی ہے تو اب یہ وہ مقام نہیں ہے کہ آپ ان کی کوتاہی کی برائیاں بیان صحیح ہاں مقام یہ ہے کہ آپ اس سے یہ سیکھیں کہ آپ اپنی اولاد کی درست تربیت کریں لیکن والدین کے اس کے علاوہ جو احسانات ہیں آپ ان احسانات کا شکریہ ادا کریں نہ یہ کہ آپ جو وہ ناشکری کریں جو احسانات کی انہیں بھول جائیں اور چند باتوں کو آپ لے کر بیٹھ تو یہ تو ناشکری کی بات ہو ٹھیک ہے تو آپ شکر ادا کریں ہاں لازمی سی بات ہے انسان معاشرے میں جو ہے وہ کسی نہ کسی سے سیکھتا ہے صحیح آپ کو اگر دکھا کہ بھائی میری تربیت میں یہ کمی ہوئی تو آپ اس سے یہ سیکھیں کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت میں وہ کمی کہ کسی کی اور پہ آپ پر, پر دا دا جو ہے وہ الزام اور پھر دیکھیں حقوق دو طرح کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں مالی حقوق بھی ہیں اور اس کے علاوہ اخلاقی یا انسان کے بدن کے اعتبار سے حقوق بھی ہیں آج ہر شخص جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے تو کماتا ہوا نظر آتا ہے کون ہے ایسا جو اپنے والدین کے لیے کماتا ہوا نظر ہر کسی کو نان نفکے کی بات کریں یا خرچے کی بات کریں تو بیوی کا خرچہ تو یاد ہوتا ہے لیکن وہی خرچہ والدین کے لیے بھی ہو اللہ اللہ گھر میں اپنے گھر کے لیے شاپنگ کرتے ہوئے تو کئی شاپرز لاتے ہوئے کچھ بھی دل نہیں دکھا لیکن اگر دو شاپرز جو ہے وہ والدین کی طرف لے کر جانے ہو تو ہم بھی زیادہ ہو گئے ایک بھی ہم جو ہے وہ سوچ و میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ اس کی انہیں حاجت ہے یا نہیں اپنے گھر پہ لے جاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ حاجت ہے یا نہیں بولتے کہتے یار لے جائیں گے اگر اس دفعہ نہیں بھی آئے گا تو گھر میں پڑے رہے گا گھر میں ہی کام میں آئے گا لیکن یہ بات والدین کے لیے ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی حالانکہ سب سے پہلے والدین کو مقدم رکھنا چاہیے خاص طور پہ فی زمانہ یہ بہت بڑا میٹر ہے کہ ہم والدین سے ان کی جائیداد کا تو تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے وہ مکان میں سے ہمیں حصہ دیں ارے بھائی آپ اپنی جائیداد میں سے انہیں کیوں حصہ نہیں دیتے اپنے حصوں میں سے کیوں نہیں دے رہے پیسوں میں سے کیوں نہیں دے رہے حالانکہ دینا تو آپ کو چاہیے اور مزے کی بات یہ کہ ان کی زندگی میں جائیداد مانگ رہا ہوں جی حالانکہ وہ نہیں کہ جناب ہم تو اپنا حق مانگیں اپنا حق مانگ حق ہی نہیں ابھی تو کوئی حق ہی نہیں ہے وراثت تو انتقال کے بعد ہوتی ہے زندگی میں تو وہ اپنے مال کے مالک ہیں آپ کو کچھ بھی مگر ناقلف جو ہے نہ صرف مانگتے ہیں زبردستیاں کرتے ہیں بے گھر کر دیتے ہیں بے کی گھر ہے اگر اس پہ بٹوارا کر دیتے ہیں والدین اپنی زندگی میں تو والدین پھر کہاں رہیں گے اس طرح کے واقعات معاشرے میں بہت زیادہ بہت زیادہ اور لوگ اس کو وہی اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو اچھا اور دوسرے دو دیگر احباب یا معاشرے کو کہیں تو معاشرے میں بھی بعض لوگ ایسے باپ کو ظالم سمجھتے ہیں بجائے اس کی کہ اس کے اولاد کو ظالم سمجھے لوگ یہ کہتے ہیں یار دیکھو بڈھا ہو گیا ہے اور جو ہے وہ اولاد کو حصہ نہیں قبضہ کر کے حساب بن کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جملے کہہ رہے ہیں بھائی تو وہ تو صحیح ہے جو تقاضہ کر رہے ہیں وہ غلط تقاضہ کر رہے ہیں ملکیت ہے وہ نہیں دینا احساس بھی دلائے نا کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا تم نے کیا کیا ہمارے لیے آپ نے کوئی انوکھا کیا ہے دنیا کے سارے ماں باپ کرتے ہیں سارے ماں باپ کرتے ہیں تو بھائی تم جو کر رہے ہو وہ بھی تو انوکھا ہے اللہ اللہ والدین نے اس طرح سلوک کرنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے بالکل یہ حدیث پاک ہے اس طرح سرکار علی سلاۃ وسلام نے شاید فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے تو اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دیے اگر والد ہو ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اگر جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے تو اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو سادک اکرام نے ایسا کی رسول اللہ اگر والدین ظلم کرنے والے ہوں ظالم ہوں اور ہم پر ظلم کرتے ہوں تو فرمایا اگرچہ وہ ظلم کرنے والے ہوں اگرچہ وہ ظلم کرنے والے ہوں اگرچہ وہ ظلم کرنے والے یہ صورت بھی شاد ہے کم ہے ایسا کہ والدین جو ہے وہ حق تلف ہی کرتے ہو اگر کبھی ہو بھی گیا تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کا حکم ہے آئیے ایک اور کال لیتے جی آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر والدین میں جھگڑا ہو جائے اور ماں کہ یہ بات مانو اور کہ یہ بات مانو جس کی بات مانی فرما دیں جی مفتی صاحب والدین میں جھگڑا ہو گیا والدین دونوں مخالف بات کہہ رہے ہیں اب کیا کریں لیکن جس کی بات صحیح ہوگی مانی تو وہ بات جائے گی بس اوقات تو یوں کہ جائز ناجائز میں منحصر ہوتی ہے بات تو اب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی ناجائز بات نہیں مانی ٹھیک ہے تو جائز بات کی اطاعت کی جائے گی وہ چاہے کسی کی بھی ہو لیکن اگر دونوں طرف ہی جائز بات ہے تو اس میں کوئی درمیانی صورت جو ہے وہ نکالی جائے یا اس میں ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ آپ ان کے اگینسٹ کھڑے نہ ہوں کوئی ایسی صورت نکالی Thieke. جائے کسی کو درمیان میں کسی بڑے سال بنا کو بنا لیا خالہ کو لیا ہے والدہ کی طرف سے نانی کو لیا تو یوں کوئی صورت نکالے اور آسان انداز میں سمجھائیں خود ہی جو ہے وہ منصف بن کر اور نا انصاف نہ بن جائے بن جا اور یہ کہ پھر آپ جب بنیں گے تو چونکہ آپ بہرحال کتنے ہی بڑے ہوں والدین کی نظر میں تو چھولا آپ اولاد ہی ہیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنے ہی آئیں گے تو اگر آپ فیصلے میں صحیح بھی ہوں گے تو باپ کہے گا کہ ت نے ماں کی جانبداری کی ہے باپ کی طرف فیصلہ ہوا تو ماں کہے گی تون باپ کی جو ہے وہ جانبداری کی ہے تو بہرحال ایسے معاملے کے اندر حکم شریعت بھی اور ایسے جو افراد ہیں بڑے ان کے ذریعے سے معاملے کو حکمت حکمت حکمت حکمت عملی کے ذریعے سے جو ہے وہ حل کیا محمد عمران اتاری کر رہا ہوں پیارا سلسلہ ہے پیارا موضوع ہے بڑے پیارے مدنی پول جاری و ساری ہے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے اگر کسی شخص سے اس کے ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو کیا وہ عبادت کرے گا تو کیا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اس کا خلاصہ فرما لے جزاک ملا جی حضور آمین دیکھیں گناہوں کے سبب عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ تو بن سکتا ہے تو بہرحال اللہ تبارہ کا وطالعہ کی بارگاہ میں توبہ ہی ایسا شخص جو ہے وہ کرے گا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی لیکن رکاوٹ بن سکتا ہے قبولیت کے اندر تو اس لیے باہر حال والدین کی اطاعت کریں والدین ناراض ہیں تو انہیں راضی کر کے جو ہے وہ کام کریں یہ بھی نہ اباد لو کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار والدین ناراض ہیں تو اب یہ نفلی کام کیوں کر رہا ہے یا نیکی کام کیوں بھی رہا دی دی اور کر رہا ہے فرما برداری بھی نہیں کر رہا بسا اوقات یوں بھی کہ دیکھیں اگر وہ مثال طور نماز پڑھنے جا رہا ہے تو ان سلاد تنہا الفاشائی ولمون کر نماز برائی سے روکتی ہو سکتا ہے اس کی نماز ہی اس کو والدین کا فرما بردار اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دے کہ یار تم جب رب کے آگے جھک رہے ہو تو یہی رب حکم دے رہا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو ان کے ساتھ بھلائی کرو تو یوں روکا نہ جائے عبادت سے اچھا بعض لوگ جو نا وہ رکاوٹ بنتے دو تیرا باپ ناراض ہے اور بڑا جو ہے تعجد پڑتا جی تو یہ جو اس طرح کی رکاوٹ پیدا کرنے والے ہوتے یہ بچارے سمجھتے کہ مسلح ہیں حالانکہ مسلح نہیں ہوتے یہ خود اس بچارے کو جو مزید جو ہے نا فرمان فرمان بنانے والے ہوتے ہیں حالانکہ ایسے معاملے میں تو اسے سمجھایا یوں جائے کہ بھائی آپ یہ بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت بھی کرے والدین کی اطاعت کے فضائل سنائے جائے ترغیب بھی ہو اور ترغیب بھی ہو تاکہ وہ اس چیز کی طرف مائل ہو تو بہرحال والدین کی اطاعت کریں ان کو خوش رکھیں ہاں ناجائز کاموں کے اندر ان کی اطاعت سے بچیں لیکن اس میں ہی بڑا پیارا علماء نے ارشاد فرمایا کہ اب والدین اگر خود کوئی ناجائز کام کرتے ان سے جھگڑا نہ کریں اس بات سے پر ان سے احسن انداز کے اندر جو ہے وہ سے پیار سے ان سے, سے بات کریں سمجھانے کی ایک حد تک کو آپ دکھتا ہے آپ نہیں سمجھا سکتے تو پھر کسی عالم کے ذریعے سے کسی اور بڑے کے ذریعے سے سمجھائیں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں میں تو شرعی مسئلے سمجھا رہا ہوں اور اس میں آپ جارحانہ انداز اختیار کریں جس میں آپ کی طرف سے بے ادبی ہو یا ان کے حق میں کوتا ہی ہو جائے تو پھر بہرحال آپ اپنے اس انداز کی وجہ سے بھی گنہ ہوں گے ٹھیک ہے جزاک اللہ بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ والدین اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو والدین کو سمجھانے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے غلام مجین بھائی والدین کے حقوق پر بات ہو رہی ہے اسلاف ہمارے جو ہے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں یقینا ان کے بڑے بہترین بہترین واقعات ہیں بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں کوئی ایسا واقعہ والدین کی خدمت ان کی رضا جوئی کے حوالے سے آپ سنائے تو آ ہمیں ترغیب ملے جی بالکل دو واقعات مختصراً میں کوشش کرتا ہوں اس پر ایک سلسلہ ہو سکتا ہے جی جی بالکل ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے رات کو اور آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کی مبارک داڑی میں یاقوت اور جواہر جڑے ہوئے تھے اللہ اللہ یاقوت اور جواہر سے آپ کی داڑھی مزین تھی اللہ اللہ تو آپ نے فرمایا کہ ت نے تیرا خواب سچا ہے اچھا نے صحیح دیکھا ہے اور پھر وجہ یہ ارشاد فرمائی کیونکہ میں نے رات میں اپنی ماں کے قدموں کے تلووں پر اپنی داڑھی لگائی اللہ اکبر کیا, بات, ہے؟ کیا بات اس کی وجہ سے یہ تو نے جو خواب میں دیکھا تو یہ معاملہ میرے ساتھ اس وجہ سے ہوا اس قدم کی وجہ سے تو ماں باپ کے قدموں کو چومنا بوسا دینا یہ جائز ہے جیسا کہ ابھی ابتدان میں نے عرض کی الجنت تحت اقدام الامہات اسی طرح حضرت با عزیز بستا اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ خود ذکر فرماتے, ہیں فرماتے ہیں کہ آدھی رات سردیوں کی بڑی سرد رات تھی تو آدھی رات کے وقت میری والدہ نے مجھے آواز دی میں بھی قریب ہی سو رہا تھا تو میں نے آواز سن کر میں بیدار ہوا والدہ کے قریب گیا تو والدہ نے مجھ سے پانی مانگا تو میں آب خورا یعنی پیالہ لے کر نکلا اور پانی لے کر جلدی سے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوا دیکھا تو والدہ سو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی اب میں والدہ کے سرانے کھڑا ہو گیا اور یہ سوچ کر کھڑا ہوا کہ والدہ بیدار ہوں گی تو پانی پیش کروں گا हुँ. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو جگا دوں اور اس طرح کہیں بید بھی نہ ہو جائے تو یہ ایک والدہ کا ادب کا پہلو تھا ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بےعد بھی ہو جائے والدہ خود جاگ جائیں گی تو دیکھ لیں گی میں کھڑا ہوں تو اس طرح ادب کا مجسمہ بن کر آپ کھڑے رہے اور چونکہ وہ سخت سردی کی رات تھی فرماتے کے پیالے میں سے پانی چھلکا میری انگلے میں گرا हुँ. جس سے برف بن گیا اور میری انگلی اس پیالے سے چپک گئی اچھا اب والدہ کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئی جب والدہ نے اس حال میں دیکھا تو میں نے پانی پیش کیا والدہ نے جیسی پیالہ لیا انگلی پیالے سے جدا ہوئی تو ساتھ ہی میری کھال پیالے میں چپک گئی اور اس طرح کی طرف جی بالکل اس طرح جو ہے میرے انگلی سے خون بینے لگا تو میری والدہ نے جب یہ دیکھا تو میری والدہ نے مجھ سے میرے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگنی کہ آج آج آج اللہ میں اس سے راضی ہوں تو اللہ ہی اللہ آج آج آج اللہ ہو جائے کیا بات ہے اور, اور واقع ہے بڑا پیارا آپ کا کہ آپ نے تسکرت اللہ میں فرید الدین اطار احل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن والدہ سے کہا کہ امی جان مجھ پر آپ کا بھی کچھ حق ہے اور اللہ تبارک وطالع کے بھی حقوق ہیں تو آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں تاکہ میں اللہ تبارک کا وطالع کے حقوق باسانی ادا کر سکوں تو والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں تجھے اپنے سارے حقوق معاف کر تو اللہ کی عبادت کرے تو آپ جنگلوں میں نکل گئے اور لکھا ہے کہ بارہ برس تک آپ وہاں عبادت کرتے رہے بارہ برس کے بعد آپ کو اپنی والدہ کی یاد آئی اور چونکہ یہ ولی اللہ تھے پھر ان کا ایک اپنا مرتبہ ہے عبادت میں مصروف و مشغول مجاہدات یہ کیا کرتے تھے تو بارہ برس کے بعد یاد آئی تو آپ واپس لوٹے اور تحجد کا وقت تھا رات کا آخری پہر تھا آپ نے دروازہ بجانا چاہا تو آپ رکھیے ایسا نہ ہو ماں ابھی تھکار کر سوئی ہوگی میں بجاؤں گا تو پھر اٹھ کر نیند خراب ہو جائے گی پھر تو اس طرح آپ رک گئے اور ٹھہر گئے تھوڑی دیر کے بعد نالی تھی ایک اس میں سے پانی بہنے کی آواز آئی تو آپ سمجھ گئے کہ والدہ نماز تحجد کے لیے اٹھی ہیں تحریک کرنے کے لیے اٹھی ہیں تو پھر آپ نے دستک دی آپ نے دستک دی اندر سے والدہ کہتی ہیں بیٹے بایازیر ٹھہروں میں ابھی آتی ہوں اللہ 12 سال کے بعد آئی ہیں 12 سال کے بعد اپنی والدہ سے ملنے آئے ہیں اور بارہ سال کے بعد اپنے لگتے جگر کی آواز بھی نہیں سنی صرف دستک سن دستک سے پہچان گئے کہ میرے بیٹے نے یہاں جو ہمارے علماء ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ماں تو اپنے بچوں کی دستک کو بھی پہچان کیا بات ہے بچوں کو یہ قدر کرنی چاہیے کہ ماں جس دروازے سے بڑی اہتمام اور بڑی احتیاط کے ساتھ بچے کو گزارتی تھی کہ میرے بچے کی انگلی نہ آ جائے آج نہ خلف اولاد اسی دروازے سے اپنے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں حضرت بائے ازیز کو دیکھا تو آپ بہت کمزور ہو چکے تھے جگہ جگہ پیمن لگے ہوئے تھے کپڑے اس طرح درویش اور فقیرانہ لباس تھا وہ پہنے ہوئے تھے بال پرا گندہ ہوئے, ہوئے تھے تو آپ نے اپنے لگتے جگر کو دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تون نے بایا کو اب تک اپنی معرفت عطا نہیں فرمائی حضرت بایازیب گستانی فرماتے ہیں کہ وہ بارہ سال کی عبادت ایک طرف اور میری ماں کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کا اثر وہ تبارہ کا بطالہ کے ذکر کی لذت محسوس ہونے لگی کیا بات, کیا بات حضرت باجیت رحمتہ اتنا پیارا واقعہ ہے کہ اس میں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا والدین کی ساتھ اس سلوک کرنے والوں کا کتنا پیارا انداز تھا کاش ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ان کی دعائیں لینے والے بنے دیکھیں بسا کام کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہم کوئی ایسا کام تو کریں کہ جو والدین والدین کے دل سے دعا نکلے دیکھیں والدین دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم ایسی کوئی ان کے لیے کوشش کریں ان کے ساتھ ایسا کوئی بھلائی کریں کہ ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے اور جب ان کے دل سے دعا نکلے گی اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجے بھی بلند فرمائے گا مغفرت کی خیرات بھی عطا فرمائے گا اور پھر جو دنیا اور آخت کی بہتریاں ہوں گی انشاءاللہ شاء ملے گی اچھا ساتھ میں دیکھیں والدین کے حقوق ادا کرنا یقیناً یہ اس کی بڑی اہمیت ہے تو جو لوگ والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے تو ترہیب ان لوگوں کے لیے بھی ہے وہ بھی تو وعیدات کیا ہے والدین کے حقوق ادا نہ کرنے والوں کے لیے پہلے میں آپ کی ایک بات پر کروں گا آپ نے کہا کہ دعا کوئی ایسا کام کریں کہ دعا کریں والدین کے دل سے دعا دعا دو... والدین کی خدمت دعا کے لیے نہ کریں اچھا والدین کی خدمت والدین کے لیے اچھا والدین کی والدین کیا لیے بات ہے کیا دعا بات دعا بات بات دن... بڑا پیارا مدنی پھول یعنی آپ کا آپ کی اس بات, بات, مانگ رہے تو پھر کیا بات ہوئی وہ نہیں دی اللہ تعالیٰ کو آپ کسی کو صدقہ بھجواتی اور وہ دعا دیتا تو آپ ف... کہتی ہیں ص سدکہ لے جانے والے کو کہ جو فقیر دعا دے مجھے آ کے بتانا وہ بتاتا آپ اس کے بدل میں اس کو دعا دیتی فرمایا دعا کے بدل میں دعا ہو گئی اور میرا صدقہ بغیر کسی یوقا کیا بدل مانگ رہے ہیں تو پھر کیا بات ہوئی ہے, بات بات بات ہے, بات بات ہے بات آپ تو والدین کے احسانات اتنے ہیں ان احسانات کے بوجھ تلے دب کر ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں آپ تو اب آپ کو بدل نہ بھی ملے یہ تو آپ پر پہلے ہی قرضہ چڑھا ہوا ہے ابھی تو اس قرضے کی ادائیگی کا شاید کچھ سدے باب کچھ ہو سکتا ہے سبکدوش ہوں تو پھر کچھ بات بدل گا ابھی تو سبکدوشی ہی ممکن نہیں ہے یہاں پر جبھی تو کہہ کہ رب ربر ہما تم تو سبکدوش جو ہے وہ اس قرضے کی ادائیگی سے ہو تو والدین کے لیے دعا خود ہی پھر نکل جاتی ہے نا والدین کے لیے جب خدمت کریں گے تو دعا جو ہے انڈرسٹوڈ طور پر جو نکلتی ہے اور اگر کسی کے والدین نے نہ بھی دی تو اللہ تبارک و بطالا پھر ایسے بندے کو جو ہے وہ قبول فرما لیتا نا بندہ جو ہے وہ مقبول بارگاہ علا ہو جاتا ہے اللہ کا فرم بردار تو بن گیا نا اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے اور جہاں تک ترہیب کی آپ نے بات کی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے تو حادث طیبہ فرمایا کہ ہما جنت ونارو کا فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا والد کی ناراضگی کے اندر جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ ایک ایسا گناہ ہے والدین کی نافرمانی فرمانی عقوق والدین ہی ایک ہے حقوق جس پر ہم بات کریں اور ایک ہے عقوق عین کے ساتھ عین کاف ہوا اوقاف حقوق یعنی نافرمانی والدین یہ ایسا گنا ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی اللہ آپ کسی بھی والدین کے نافرمان کو دنیا کے اندر یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے دنیا میں ہی انسان کو دکھ جاتا ہے اور جو اس نے کیا اس سے برا نظر آتا ہے بالکل تو حقیقت یہی ہے کہ آج اگر آپ یوں بات کریں نا دنیا میں فورن پھل پانے والی بات تو اس میں بھی آپ کے ہی فائدہ ہے کہ اگر فائدہ ہے کہ اگر آج آپ اپنے والدین کی کر رہے نا تو آگے اپنا بڑھاپا آپ خود ہی سیدھا کر دیکھ لیں کہ جو آپ نے کیا ویسا ہی ویسے ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا تو گویا کہ آپ اگر اپنے بڑھاپے کو سیو کرنا چاہتے ہیں اگر ساری چیزوں سے قطع نظر کریں آپ کہتے ہیں نا جناب بڑی دور کی بات ہے کوئی ہاتھو ہاتھ کی کیش ٹو کیش ہینڈ ٹو ہینڈ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار بڑھاپے کے اندر میری اولاد جو ہے وہ میری خبر گیری کرنے والی ہو میرے ساتھ بیٹھنے والی ہو میرے ساتھ وقت گزارنے والی ہو تو آج وہی سارے کام اپنی والدین کے ساتھ صحیح. آپ کر لیجیے اور بعض لوگوں کو یہ بھی گھمنڈ ہوتا ہے کہ یار پیسہ ہے میں نے تو والدین کو بڑا پیسہ थी. دیا थी. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا والدین کو آپ کی ضرورت दिल्कुल. ہے ورنہ تو جو پیسے والے جو नहीं پیسے والے جو ماں باپ ہیں تو کیا ان کو اولاد کی ضرورت نہیں ان کو بھی اولاد کی ہوتی ہے تو انہیں آپ کی ضرورت ہے اگر کسی کا <coughs> والدین کا جو بیٹا ہے اگر وہ کنگلا بھی ہے لیکن اگر اپنے والدین کی خبر گیری کرتا ہے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کیا اس کے والدین اس سے خوش نہیں ہوتے بالکل خوش ہوتے اور پیسے والا ہے وہ پلٹ کے جو ہے وہ پوچھے نہیں بھلے پیسہ کتنا بھجواتا رہے والدین کے دل میں ایک جو ہے وہ آتش بہرحال جل رہی ہوتی کہ یار میری اولاد کب میرے پاس آئی اچھا پھر بہت سارے ہم اپنی اولاد کو تو لے جانا چاہتے ہیں جی ہم اپنی اولاد کو ملوانے لے کر جاتے ہیں اپنی اولاد کو دور نہیں کر سکتے والدین کے پاس اگر ہم اپنے بچوں کو چھوڑیں تو دو دن کے بعد یاد آ جائے گی فوراً جو ہے وہ دادو دادی سے لینے آ جائیں گے تو ایسے وقت میں سوچا جائے کہ جب مجھے آج اپنی اولاد کی اس شوق نے محبت نے دو دن کے بعد مجبور کر دیا کہ یار گھر میں دل نہیں لگ رہا جا کے دادو دادی سے بچے کو لیا ہوں آپ جو ان سے اتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل میں کتنا آپ کے لیے محبت اور شوق ہے وہ کتنا آپ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس جگہ محسوس کر کے دیکھیں اور والدین کا حق ادا کریں ٹھیک ہے والدین کے حقوق ادا کریں تاکہ دنیا میں آپ کے لیے بہتری ہو اور اگر والدین کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہینڈ ٹو ہینڈ دنیا میں ہی آپ اس کا دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ آپ کی اولاد بھی بلکہ نہ کی تو مضامین ہے نا کہ اللہ تبارہ کا وطالہ ہر گناہ کی سزا چاہے تو آخرت کے لیے باقی رکھتا ہے لیکن ماں باپ کے نافرمان فرمان کو جیتے جی دنیا میں سزا آتا فرمان باز میں باز جیتے باز باز جی اس کا بدلہ دیا جاتا ہے اور اس کے جو نافرمانی فرمانی کی سزا ہوتی ہے اس کا عذاب وہ دیکھتا ہم ہم ہے تو یہ بڑی سخت بات ہے تو اور توبہ جی بھی کرنی چاہیے کماتا جی تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے توبہ بھی کرے والدین کو راضی بھی کرے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے جی ایک اور کال دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام غلام مصطفیٰ آخاری ہے میں پنجاب کے شہر لیہ سے ارض گزار ہوں کیا ہر معاملے میں والدین کی اجازت ضروری ہے برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر معاملے میں والدین کی اجازت ضروری ہے کیا فرماتے ہیں والدین کی اطاعت جائز کاموں کے اندر کرنی ہے بعض صورتوں کے اندر تو اطاعت واجب بھی ہوتی ہے بعض صورتوں میں اگر سے اجازت بھی ہوتی ہے کہ اس کے برخلاف کام کر بھی سکتے ہیں لیکن ان میں بھی علماء نے فرمایا کہ طریقہ کار وہ اختیار کیا جائے کہ والدین کو دکھ نہ ہو دکھ نہ ہو برا نہ لگے برا نہ لگے انہیں اگرچہ جائز ہے لیکن آپ انداز وہ اختیار کریں کہ جس سے والدین کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے آپ کی کسی عمل سے والدین کو ہاں ناجائز کام ہے اس میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی کیونکہ حدیث سے مبارکہ ہے کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں تو والدین سے ہر کام میں اجازت لینے کا اگر آپ یہ مانا لے رہے کہ باہر جانے کے لیے اجازت مانگو کوئی چیز لینے کے لیے اجازت مانگو سونے کے لیے اجازت مانگو کہیں آنے جانے کے لیے اجازت مانگوں تو اگر مانگتے بھی تو کیا حرج ہے اچھے اچھی بات ہے والدین سے اجازت لے کر جائے تاکہ والدین کا دل بھی خوش ہو اور والدین کے دل میں آپ کی محبت بڑھے تو یوں اگر آپ اجازت لے کر جائیں گے اجازت لے کر کام کریں گے تو انشاءاللہ شاء والدین کا دل خوش ہوگا اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے اور اگر بالفل ایسا کوئی کام ہے کہ اگر آپ نے والدین سے اجازت لینا شرن واجب نہیں تھا اور بغیر اجازت کی یہ کام کر بھی لیا اگرچہ گناہگار نہیں ہوں گے مگر ہے تو نہ کہ والدین سے بعض معاملات ایسے ہیں کہ اجازت لی جائے تاکہ والدین کے دل بھی بڑے ہو اور اپنی اولاد کی محبت مزید ان کے دل کے اندر بڑھے تو والدین کے حقوق پر ہم بات کر رہے ہیں فی زمانہ والدین کے جو حقوق ادا کرنے والے ان کی تعداد اور جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ان کی تعداد معاشرے کے افراد جانتے ہیں تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے دینی اور دنیاوی فوائد یقینا ان انسان جو ہے وہ دینی فوائد کو بھی دیکھتا ہے دنیاوی فوائد اچھا آج کل مزاج اس طرح کے دنیاوی فوائد کو زیادہ دیکھتا ہے تو کچھ دنیاوی فوائد بھی اگر آپ بیان کریں کہ والدین کی اطاعت کریں گے تو یہ فائدہ حاصل ہوگا جی دنیاوی فوائد تو جیسا کہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ماں باپ کا جو فرما بردار ہوتا ہے معاشرے میں اس کا مقام ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھ کر عزت کرتے ہیں اور بعض اوقات کئی دوسرے ماں باپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ اس جیسے بنو آئے ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اس کا جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اور بچے بچے ہاں کیا کیا بھی کیا بھی مدرسۃ المدینہ کی الحمدللہ دعوت اسلامی میں جو مدرسۃ المدینہ میں طلبہ پڑھنے والے ہیں ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ گھر پہ جا کے آپ نے اپنے, اپنے امی ابو کے ہاتھ چونگی اپ, آپ یقین ماننے میرے سامنے طلبہ آئے جو مدرسۃ المدینہ سے ہاتھ پہنچوں میں تو وہ ایک اسلامی بھائی تھے وہ دیکھ رہے تھے اور اپنے بچے کو بولا کہ دیکھو سے ہاتھ شمع کرو اللہ اللہ اللہ, کرو, اللہ, اللہ کرو صحیح دنیا کا فائدہ دنیا ہے ایک है فائدہ है है یہ کہ پھر اگر آپ اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے تو کل آپ کی اولاد آپ کا ادب کرے گی شیخ سادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے آپ نے اشار کی صورت میں جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سرکار علی سلاسلم نے شاد فرمایا کہ والدین کی قبروں پر جایا کرو اور ہر جمعے کو جانے کا حکم ہے والدین کی خبر پر ہر جمعے کو جانے کا حکم ہے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کتنے برس ہو گئے توں نے اب تک والدین کی قبر کی زیارت نہیں کی وہاں جا کر فاتحہ خوانی نہیں کی تو جب ماں باپ سے بھلائی کرنے والا نہیں ہے تو پھر کس منہ سے اپنی اولاد سے تمنا رکھتا ہے کس منہ سے اپنی اولاد سے بھلائی کی امید رکھتا ہے اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے شعید اعلی حضرت نے ان دونوں کو ملا کر فتوا رضوی شریف میں بیان فرمائے آپ فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی فرمانی اللہ زب اللہ کے قاہار اور اس اللہ تبارک کا وطالعہ کے غضب کا سبب ہے اس قہار و جبار کے غضب کا سبب ہے جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض کوئی نفل کوئی نیک عمل اصلا مقبول نہیں اللہ اور فرمایا کہ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا اور مصیبت نازل ہوگی اور مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف کلمہ ہے اللہ ہے اللہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے یہ اس کا ایک سب سے وہ جو جو ہمارا ایک سوال تھا جی جی میں نے جی ارض کیا تھا کہ قبولیت کا معاملہ عمل کا تو وہ بھی اس سے واضح جو وہ اگر والدین ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں راضی کرے ورنہ فرض نفل کوئی بھی عمل مقبول اور نہ ہو اور, اور ہو اور میں آپ کو صحیح عرص کروں کہ <coughs> والدین کی قدر بندہ ان سے جا کر پوچھے جن کے ماں باپ نہیں ہیں جو دنیا سے چلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے وہ روتے ہیں کس کو ماں کہیں کس آو کو آو باپ کہیں ابھی ماں باپ زندہ ہیں فوراً فوراً معافی مانگ لیجیے معافی ان ان لی جی پکڑ ان کو کے ان کے قدموں کو پکڑ کے دل سے سچے دل سے معافی ان کو راضی کر لیں کو راضی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حالت ناراضگی میں دنیا سے چلے جائیں اور جو حالت ناراضگی میں اب آپ کا انتقال ہوگی اب کیا کریں گے اب یہ کہ قبر پر ان کی جائے ان کے لیے ثواب کریں جانا جی اشال تو جب کریں جب قرآن پڑھنا آتا ہو نہیں یہاں قرآن پاک پڑھنا ہم ترغیب تو دلائیں گے نا کہ قرآن پاک پڑھے اسال ثواب کرے ان کے لیے دعا کرے ان کے لیے اسارے ثواب کوئی کام کرے مسجد بنا دے مدرسہ بنا دے علم علم دنیا کے لیے کوئی سلسلہ کر دے انشاءاللہ اللہ زوجل قیامت میں آپ کے والدین کے ساتھ آپ کے پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی اپنی ماں کی یاد میں کسی نے یہ لکھا پھولوں کی ہے مہکار کار مگر تیری کمی ہے چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے تھیں سہریوں افطاری کی رونق تیرے دم سے ہے hey وقت وہ پھر آج مگر تیری کمی ہے تو لہذا والدین کے ہوتے ہوئے والدین کی اہمیت کو سمجھیے ایک کال اور دے دیجیے گا اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو ختم کر دیں جی میرا نام سادقن ہے میں ضلع کر رہا ہوں اللہ مدنی چینل بہت پیارا چینل ہے بہت پیارا چینل ہے اور ابھی جو پروگرام م... چاہ رہا ہے موسم اسلام ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ اور اس میں والدین کا کو میری مفتی صاحب سے سوال ہے. ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی محنت چھ کی تعلیم دلوائی ہے تو اب ہم اپنے والدین کے لیے نوٹ کر سکتے ہیں اس کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جاننا انہوں نے ان سے کتابت کی ہے یہ میری والدہ کی طرف سے یا خصوصاً والد کی طرف سے یہ اپنی درگاہ میں قبول منظور حلما یعنی میں نہیں پتا ایسا موم میں ہو کہ یہ میرے والدین <سؤال> پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے بندہ ان کے لیے یہ پڑھ سکتا ہے تاکہ وہ آیا جنڈے ہیں اور سلامت بھی نہیں کر رہا ہوں ان کا بچہ اور یہ سواب سارا میرے والدین کو ملے تو اس کے بارے میں مفتی صاحب سے گزارش تھی تو اللہ تعالیٰ کی غازی چینل کو اس طرح ہمیشہ آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے آپ کے حوصلہ افزائی کا شکریہ حسی صاحب ایک منٹ ہے اس میں آپ بیان فرما دیں کہ ان کے سوال کا جواب کیا ہو یہ تو نہیں کہیں گے کہ والدین کی طرف سے یہ ہو کہ جو میں نے پڑھا ہے اس کی غلطی کوتا ہی معاف فرما اور اس سے قبول فرما اور اپنے رحمت کے خزانوں میں سے جو اس کا ثواب عطا فرما وہ میرے والدین کو عطا فرما بھی تو پہنچ سکتا ہے والدین کو بھی مرحوم والدین کو بھی اور خود اس کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اسے بھی ثواب ملے گا اور انہیں بھی پورا پورا ثواب اللہ, جزاک اللہ والدین کے حقوق پر بات ہو والدین کو راضی کیجیے والدین کی دل جوئی کیجیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کیجیے مدنی چنل کے اس سلسلے کے ذریعے جو آپ کو پیغام دیا گیا ہم سب اس پر عمل کریں اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنے لیے راہ جنت کو آسان کریں اللہ تعالیٰ والے سلسلے کو قبول فرمائیں اور جو نا ہے اس سلسلے کے برکس ان کو فرما بردار بنا دے جو والدین اپنی اولاد کی محبت چاہتے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنی اولاد کی محبت اور ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم